صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتفاثها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان نما یت رکھ کر میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماؤ بہنوں پچھلے درس میں علماء کا مقام اور امت میں علماء کے وجود کی اہمیت اس عنوان کے تحت ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے علماء امت کا بہترین طبقہ ہے اور کس طرح مسلمانوں کو خاص طور سے نوجوانوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے بلا شبہ علما امبیا کے وارث ہیں اور امت میں علماء کا وجود اہل علم کا وجود امت کے افراد کو گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے جیسے علماء دنیا سے جائیں گے شیطان کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا لہذا علماء سے جڑے رہنا اور علماء سے چمٹے رہنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے آج کے درس میں اس سے آگے کی بات اور اگلا نقطہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر بلا تحقیق لوگوں سے علم کرتا ہے تو یہ سلق کا منہج نہیں ہے چوتھی چیز جو آپ سیکھیں گے وہ یہ جو غلطی ہے جو سلق کا منہج نہیں ہے وہ یہ کہ ایک آدمی بلا تحقیق ہر کسی سے علم لے اور میں یہ سمجھتا ہوں اور علماء خاص طور سے اس پر اس دور میں زور دے رہے ہیں وہ یہ کہ عام طور سے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اسی طرح سے نشر و اشاعت کے کمیونیکیشن کے میڈیا کے بہت سارے وسائل کی وجہ سے آج یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ ایک آدمی ایک طالب علم بلا تحقیق جس کسی سے اس کو ممکن ہو جہاں سے بھی آتا ہے آنکھ بند کر کے دین کی باتیں اس سے لیتا بھی ہے اور اس کو نقل بھی کرتا ہے شرحان یہ غلط ہے یہ اسلام کا اصول نہیں ہے یہ سلف کا منہج نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سلف نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے اور اس کی دلیل علماء سے ہم کو کیا شیخ محمد عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر کسی سے علم لینا سلف کا منحج نہیں جب تک کہ سنت کے معاملے میں اس شخص کا حال دیکھ نہ لیا جائے سلف میں یہ بات کہی کہ جاتی تھی یہ علم دین ہے لہذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو یعنی یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے کسی سے بھی علم لے کسی کی بھی کتابات سنیں کسی کی بھی کتاب پڑھیں بغیر تحقیق کے وہ کسی سے بھی علم لے یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے صابہ طابعین طب تابعین اور اسی طرح سے اہل علم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بلا تحقیق کسی بھی بولنے والے کی بات سنی جائے بلا تحقیق کسی بھی لکھنے والے کی چیز پڑھی جائے اس کی کتاب پڑھی جائے یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے سلف کیا کرتے تھے سلف تحقیق سے علم لیتے تھے یعنی جو معتبر لوگ ہیں انہی سے علم لیتے تھے اور معتبر کون ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کیسے پہچانے معتبر کون ہے بھائی اس کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے وہ کیسے معلوم کرے گا کون ہے جو اس لائف ہے کہ سیم لیا جائے اگر اتنا اس کے پاس ہوتا تو وہ خود ایک عالم ہوتا کہ عالم کی پہچان کرے یہ معلوم ہوتا ہے پچھلے معتبر اگلے معتبر کے بارے میں اشارہ کرے ہیں. امت میں قابل اعتماد عالم اپنے بعد یا اپنے دور میں کسی اور کی طرف اشارہ کر کے بتائے ان سے علم حاصل کرو اس کو اجازت دے اس کا تذکیہ کرے اس کو اس کی طرف لوگوں کو راغب کرے اس طرح سے علم آگے بڑھتا ہے کہ ایک معتبر عالم اپنے زمانے میں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں علما ہیں چاہے وہ تفسیر کے میدان میں ہو چاہے حدیث کے میدان میں ہو چاہے فق کے میدان میں ہو چاہے تاریخ کے میدان میں ہو چاہے کسی بھی میدان میں ہو دینی میدان میں جو لوگ لوگوں کو دین سکھانے سمجھانے والے ہیں بتانے والے ہیں معتبر علماء یا تو خود اپنی طرف سے بتاتے ہیں یا پھر ان سے پوچھا جائے اور وہ کہیں کہ ہاں وہ میرے نزدیک قابل زماعت ہے اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے جس سے آپ کسی کو اپنے لیے معلم اور استاذ اور عالم اور مفتی اور قاضی اور اس طرح سے فقیر تسلیم کر لیں علما کے مراتب ہوتے ہیں فقیر بہت اوپر ہے مفتی بہت اوپر ہے لیکن معلم ہوتا ہے مدرس ہوتا ہے اس اعتبار سے مراکز کے اعتبار سے چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ معتبر علماء کن کے لیے گنجائش رکھتے ہیں ان کی اجازت دیتے ہیں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ تو بڑا ظلم ہے کہ کسی کے بارے میں کسی سے پوچھنا چاہیے کسی کے بارے میں اگر فلاں اجازت دے تو ان سے یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے اجارہ داری ہو گئی یہ بوسنگ ہو گئی باز لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی اللہ اس کے رسول کی بات ہے کوئی بھی بولے سننا چاہیے اس کی بات کو قرآن ٹھیک ہے تو بات ہے یاد رکھے اس میں دو پہلو ہیں جن میں آدمی کو دھیان دینا چاہیے نمبر ایک نقل اور دو فہم یا تفسیم اس کو کا آپ اگر ایک آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے کیا مسئلہ ہے سنو قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے لیکن آپ جس کی بات سن رہے ہو کیا وہ صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہے نہیں مسئلہ یہاں قرآن کی فیرت کا نہیں تفسیر کا ہے تفسیر وہ کسی کر رہا ہے اس کی تفسیر صحیح بھی ہو سکتی ہے اس کی تفسیر غلط بھی ہو سکتی ہے ایک آدمی لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے اس میں نقل کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ حدیث نقل کر رہا ہے تو کیا واقعی وہ صحیح طور پر نقل کر رہا ہے یا اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر رہا ہے یا کمی کر رہا ہے یا پھر حدیث جو کہ توں بھی بیان کر رہا ہے تو کیا وہ حدیث موتبر بیان کر رہا ہے یا کمزور بیان کر رہا ہے پھر اس حدیث کو بیان کر کے وہ چپ ہو جاتا ہے یا اس کو سمجھاتا بھی ہے تو وہ اپنا فہم بیان کر رہا ہے یا سلف کا وہ صحیح بات بیان کر رہا ہے یا غلط وہ استدلال صحیح کر رہا ہے یا غلط آپ کو کیسے معلوم پڑے گا لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ بھائی قرآن سنت کی بات کوئی بھی بیان کرے اس کو لینا چاہیے ایک اعتبار سے بات ایک حصے میں صحیح ہے یہ وہاں تک صحیح ہے جہاں تک ایک آدمی لوگوں کے سامنے قرآن کی صرف آیتیں پڑھ کے سناتا ہو اور حضیث محتبر سنا لیتا ہو بس اگر رک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایک آدمی قرآن کی آت پڑھ کے سمجھاتا ہے حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہے یہاں پر دو چیزوں کی اہمیت آتی ہے وہ یہ کہ کیا یہ آدمی صحیح طور پر نقل کر رہا ہے یا نہیں اور دوسرے یہ جو سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اب آپ کے پاس اگر اتنی صلاحیت ہے تو آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں آپ خود کہیں بیان کیجئے اگر آپ کے پاس اتنی صحیح اتنی صلاحیت آپ کے پاس ہے کہ آپ پہچان لیں گے وہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے آپ اس کا درد کیوں سن رہے ہیں بھائی آپ اسے علم حاصل کر رہے ہیں آپ کے پاس تو آلریڈی ہے آپ تو اس لائق ہو گئے کہ آپ خود بیان کریں جو آدمی یہ کہے ہم اس کی صحیح بات لیتے ہیں غلط بات چھوڑ دیتے ہیں جھوٹا ہے یا پھر سچا ہو سکتا ہے بہت بڑا عالم ہے وہ. آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی تو آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت کیا تھی آپ کے پاس آلریڈی علم ہے آپ کہاں سے مانتے ہو اس کی صحیح بات ہم لیتے ہیں غلط بات چھوڑتے ہیں آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں ہے بولنے کے لیے آدمی رسمی طور پر بولتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے لہذا کہتے ہیں شہ کہتے ہیں یہاں پر کہ طلب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے علم حاصل کر لیا جائے جس سے بھی ملے لے لیا جائے سلب کا یہ طریقہ نہیں ہے الا بعد النظر تہاری ہی میں سننا ہاں جب تک کہ وہ سنت کے معاملے میں اس کا حال نہیں دیکھ لیتے تب تک اس سے علم حاصل نہیں کرتے سنت کے معاملے میں کیسا ہے سنت کے حمل میں لے جانے میں نقل ہے سنت کے فہم میں سنت پر عمل میں. یہ نقل کرنے میں امانت دار ہے کہ نہیں یا ملاوٹ کرتا ہے علماء نے کہا یہ راوی ضعیف ہے یہ راوی جھوٹا ہے یہ راوی قابل اعتماد نہیں نہیں لیں گے اس سے حبیض نقل کرنے میں کیسا ہے دو علم کے فہم میں وہ کیسا ہے بیان کرتا ہے تو صحیح معنی بیان کرتا ہے اپنی طرف سے اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے وہ ہوا پر مبنی بات بتاتا ہے یہ سنت پر مبنی بات بتاتا ہے خواہش اپنی عقل کی اپج اپنے فلسفے لوگوں میں پھیلاتا ہے یہ واقعی جو پہلے سے علم چلا آ رہا ہے امانتداری کے ساتھ پہنچاتا ہے امانتداری اس میں ہے کہ نہیں اور صحیح سمجھ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے یہ دو چیزیں نقل صحیح نقل امانتداری دو صحیح فہم صحیح سمجھانا انڈرسٹینڈنگ اس کی صحیح ہے کہ نہیں یا وہ غلط انسٹان کچھ کا کچھ سمجھ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے لوگوں نمبر تین اس کی زندگی میں بھی سنت ہے کہ نہیں یا وہ فاقف ہے وہ آدمی واقعی دین پر عمل کرتا ہے یا پھر لوگوں کے سامنے نبیوں کی باتیں اور پھر ذاتی زندگی میں فرعن کا عمل کہتا ہے اس کی زندگی میں بھی دین ہے کیا نہیں یا ان لوگوں میں سے ہے ہماری باتیں سنو ہماری زندگی مت دیکھو ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا جن کی زندگی ان کی دعوت کی مخالفت کر رہی ہو یہ تین چیزیں دیکھنا ضروری اسی لیے کہتے ہیں کہ لئی سم حجی الر سے علم لینا طلب کا طریقہ نہیں ہے الا بعد نظر في حاله مع سنت کے ساتھ اس کا حال کیا ہے سنت کے سلسلے میں اس کا معاملہ کیا ہے جب تک کہ یہ دیکھ نہیں لیتے اس علم حاصل نہیں کرتے ہیں فقان سلف میں یہ بات عام طور سے کہی جاتی تھی نہ دین یہ علم دین ہے دین اکم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نقطے کو کہ بلا تحقیق ہر کسی سے علم لینا سلب کا طریقہ نہیں یہ قول کس کا ہے جو اخیر میں بیان ہوا یہ ابن سیرین رحمت کا کال ہے ان کی پیدائش تینتیس ہجری میں ہے امام ابو حنیفا رحمت سے چالیس سال پہلے پیدا ہوئے ہیں بلکہ پچاس سال کہہ سکتے ہیں آپ اور ایک سو دس من کی وفات ہوئی ہے کہتے ہیں ان العلم دین یہ علم دین ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو علم آدمی حاصل کرتا ہے یا تو اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے یا تو اس کے مطابق عبادات کرتا ہے یا تو اس کے مطابق حلال و حرام معاملات میں اختیار کرتا ہے وہ علم انسان کے عقیدے عبادات اور اسی طرح سے معاملات اور اس طرح کے کئی چیزوں سے جڑ کے اس سے کچھ کرواتا ہے ظاہر بات ہے وہ دین کا حصہ ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر آدمی کا دین بنتا ہے دین کی بنیاد پر بنتا ہے علم کی بنیاد پر صحیح علم ہوگا دین صحیح ہوگا غلط علم ہوگا دین غلط ہوگا علم کا بگاڑ دین کا بگاڑ بن جاتا ہے علم کا بگاڑ عقیدے کا عبادات کا حلال و حرام میں فرق کا بگاڑ بن جاتا ہے لہذا علم آدمی کو چاہیے کہ علم اس کا صحیح ہو دیکھ لو ہوتا خدو دینک تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو یعنی تم اپنا علم کس سے لے رہے ہو اس لیے کہ جو علم ہے وہی دین بننے والا ہے اس کے علم کے بنیاد پر تمہارا دین بنے گا تمہاری زندگی میں جو دین آئے گا اس کا مدار اس علم پر ہوگا یہ ابن تیرین رنسلالے کا قول ہے اور امام عطم نے اس کو اپنی علل میں ذکر کیا ہے شرح شرد میں ابن رجب نے اس کو بیان کیا ہے اس پر تشریحی سمجھایا اس کو اور ہمارے بہت ساری بات ان میں کہی ہیں تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے آئیے مزید اور اقوال طلب کے دیکھتے ہیں خالد خداج کہتے ہیں مالک ابن انس میں نے مالک ابن انس رحمہ اللہ کو ودا کیا رخصت کیا فکل تو یا ابا عبداللہ اوسینی میں نے کہا اے ابو عبداللہ یہ امام مالک کی کنیت ہے امام مالک سے میں نے گزارش کی کہا او سینی مجھ کو کچھ وسیعت کیجیے جب کوئی آدمی ودا ہوتا ہے تو کچھ وصیت کرتا ہے بڑا آدمی چھوٹے کو وسیعت کرتا ہے مجھ کو کچھ وسیعت کیجیے تاکید سے کوئی بات کہی جس کا میں لحاظ اپنی زندگی میں رکھوں کپال فقال کبھی تک و اللہ ہی سر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی کا اہتمام کرو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے بچو ارے کبھی تک ابھی تک و اللہ اکیلے میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی چھپے بھی اور کھلے بھی تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان دیندار ہو اکیلے میں بے دین ہو نہیں کھلے چھپے ہر حال میں اللہ سے دردار ہے یہ پہلی اور سب سے اہم وصیت نمبر دو وہ نسخ مسلم اور ہر مسلمان کا تو بھلا چاہنے والا ہو جائے بڑا مشکل ہے یہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کے دل کو کشاہدہ کرتی ہے اس کو سکون دیتی ہے جتنی تنگیاں دل میں ہوتی ہے اتنا دینا مشکل ہوتا ہے یہ بلا وہ ایسا یہ ایسا وہ ایسا ٹینشن دماغ میں آدمی کے بڑھ جاتے ہیں دل میں ہر ایک کا بھلا ٹھیک یہ اچھا ہے اس کا اور اچھا چاہوں گا یہ برا ہے اس کا اچھا چاہنا ہی کہ برائی سے رک جائے آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو چاہے وہ انسان بگڑا ہوا ہو بھلا چاہنا اس کا وہ <مُسْلِمِن> نئی وہ کتاب عل علم مین اور علم کو لکھنا ان لوگوں سے جو علم کے اہل ہیں علم والوں سے علم کو نقل کرنا جو لائق ہے علم کے ہر ارے غیرے سے علم لینا نہیں علم کو کیا کرنا مین عم بھی اہل کا مت ہوتا ہے لائق علم کو علم والوں سے لینا بداتیوں سے نہیں گمراہ لوگوں سے نہیں فلسفیوں سے نہیں بلکہ علم کو کس لینا اہل علم سے تو یہ نصیحت امام مالک رحمت اللہ کی وہ کتاب اہل ہی نمبر ایک کتاب یعنی علم کو محفوظ کر لکھ کر علم کی حفاظت اور دو کس سے لیا جائے علم والوں سے باقی جو علم کے اہل ہیں لائق لوگ ہیں ان سے لیا جائے ہر بولنے والا اس سے نہیں بلکہ اس سے جس کو بولنے کا حق ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے جس کو بولنا آتا ہے دوسرا وہ ہے جس کو بولنے کا حق ہے دونوں میں فرق ہے خالی بولنا آتا ہے لیکن اس کے پاس بولنے کے لیے مواد بھی تو ہونا چاہیے اگر مواد اس کے پاس صحیح ہوگا صحیح بولے گا غلط ہوگا غلط بولے گا صرف بولنا آتا یہ اصل چیز نہیں ہے لہذا علم کو اس کے اہل سے لینا جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی صنعت حسن ہے تو امام مالک کی نصیحت یہ ہے کہ علم کو علم والوں سے نقل کیا جائے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایوب اصتیالی کہتے ہیں یہ اڑسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور 131 میں ان کی وفاظ ہوئی ہے کہتے ہیں ان نم سیادی وجمی ایک نوجوان اور ایسا آدمی جو آجمی ہے جو ایسا آدمی ہے جو ابھی ابھی اسلام میں آیا ہے نیا نیا دین سیکھ رہا ہے وہ عرب میں سے نہیں آجم سیادت حدت کہتے ہیں اس کو جو ابھی ابھی نوجوان ہوا ہے ول آجمپ اللہ لعالم من اهل السنة ایک نوجوان کے لیے ایک نیا نیا دین کا علم حاصل کرنے والا جو ابھی دین میں گویا کے جاہد اس کو نہیں آتا کچھ بھی اس کی سعادت یہ ہے اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو ایسے عالم کی توفیق دے دے ایسے عالم سے جوڑ دے جو اہل سنت میں سے ہو اہل سنت کا عالم اس کو نصیب ہو جائے اس کو اہل بدا کا عالم نہ ملے اس کو کون ملے اہل سنت اہل سنت لیبل نہیں ہے جو ہر ایک آدمی اپنے لیے لگائے یہاں بطور وس بھی اس کو استعمال کیا گیا واقعی سنت والا عالم جس کے پاس سنت کا ہو جس کی زندگی میں سنت ہو یہ عالمی سنت اہل سنت میرتے ہو وہ شیعی ہی نہ ہو وہ شری نہ ہو وہ اہل بدا میں سے نہ ہو وہ کون ہو وہ اہل سنت میں سے ہو وہ اہل کلام میں سے نہ ہو فلسفی اپنی عقل سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرنے والے وہ اہل رائے میں سے نہ ہو اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی کہنے والے وہ سنت کا پابند ہو اس کی باتیں سنت کی روشنی میں ہو تو ایک نوجوان نوجوان کیوں اس لیے کہ یہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے بھی فیصلے کرنے لگتا ہے بچہ کیسا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ بیٹھو بیٹھو اس کی اپنی کوئی عقل نہیں ہوتی ہے وہ اپنی کو چلاتا نہیں ہے جیسا بولیں گے ویسا سنتا ہے نوجوان کیا کرتا ہے ادھر آدر ٹھہرو نوجوان کے پاس جب ایک عمر بڑھنے لگتی ہے جوانی کی دہلی پر انسان قدم آتا ہے اس وقت میں وہ خود بھی فیصلے زندگی کے کرنے لگتا ہے ایسے وقت میں اگر غلط رہبر اس کو مل جائے گیا کام سے نوجوانی میں خاص طور سے نوجوان میں جسمانی قوت سوچ کے اعتبار سے آزادی اور شہوتیں بہت کچھ ہوتا ہے اس کا جسم بھی قوی ہوتا ہے کچھ کرنے کا مزاج اس میں ہوتا ہے اس کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں زندگی اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ اچیو کرنا ہے زندگی میں مال دولت دنیا اور آنے جانے کتنی چیز ہے چھوٹا بچہ تو بس اس کو مٹھائی دے دو چپ ہو جاتا ہے لیکن جوانی انسان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتی ہے عالم کے طور پر سارے عالم کو دیکھنے والا بن جاتا ہے اس وقت میں اس نازک مرحلے میں اگر اس کو کوئی سنت کا علم رکھنے والا سنت کا پابند اور اہل سنت میں سے کوئی عالم اس کو مل جائے وہ کامیاب ہو گیا یعنی نہیں کہا اس کو سنت کی توفیق مل جائے تو کامیاب نہیں کیا کہا کیونکہ آج ایک چیز ملی کل دوسری ایک دن میں عالم تو نہیں بن جائے گا لیکن اس کو عالم اگر مل گیا جب جب ٹھو کھائے گا عالم ہاتھ پکڑے گا یعنی جانا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ سنت ہے یہ بدات ہے یہ توحید ہے یہ شرک ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو جب اس کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں ہوگا وہ جڑا رہے گا مقلد نہیں ہے آگ بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا نہیں لیکن چونکہ یہ ابھی ابھی اس کی آنکھ کھلی ہے سیدھا دکھتا نہیں اس کو عالم بتایا کہ دیکھو یہ حلال ہے قرآن میں ایسا ہے یہ حرام ہے دیکھو حدیث میں ایسا آیا ہے یہ بدات ہے دیکھو یوں اصول ہے تو ایک عالم اس کی مدد کرے گا اس کو سوچ دے گا اور دلائل کے ذریعے سے اس کو پودے کا پیڑ بنائے گا لہذا ایک نوجوان کی شہادت یہ ہے کہ اس کو جوانی میں جب وہ قدم رکھے تو اس کو ایسا عالم مل جائے جو اہل سنت میں لے کون کہہ رہے ہیں ایوب ایوبیانی ہے رنگ لہذا یہ دیکھیے علماء کی اہمیت اور علماء سے جڑے رہنا اور کیسا عالم ہونا چاہیے بہت باتیں کرنے والا رکتا ہی نہیں. نہیں وہ عالم کیسا ہونا چاہیے ملتا اہل سننا سنت والا علی میے اس کے پاس سنت خالی قرآن کی تفصیل آتی اس کو ایک بھی حدیث میں آتی کیوں وہ بولتا قرآن میں جب سمے تو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت کیا کہ پہلے سی گڑے میں وہ دوسرے کو کیا گڑے سے نکالے گا قرآن بڑا کیا حدیث بڑی اللہ بڑا کیا رسول بڑا تو بولا بالا مسلمان کیا بولتا ہے اللہ بڑا ہے بڑا کون اللہ پھر اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی اب وہ سیکنڈ لیول پہ ٹیکنیکل آرگومنٹ کے طور پر کیا بولنا پڑے گا اس کو جب اللہ بڑا رسول سے تو اللہ کی بات بڑی رسول سے اللہ کی بات بڑی ہے اب یہیں سے اس کو لے جانا گمراہی کی طرف شروع کرتا ہے تو پھر بس ہو گیا اللہ نے قرآن میں سب بتایا کہ نہیں کہ چھوڑ دیا اللہ نے کچھ بتایا سب اللہ نے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے قرآن میں صحیح صحیح ہے گیا نہیں حدیث میں ہے نا قرآن میں کوئی کنفیوژن ہے حدیث میں ہوتا نا کنفیوژن والا چھوڑ دو نا کہ پکا ہے وہ بولو ٹھیک ہے تمہارے گھر میں مرے اگر تمہارے ابا کو دفن کرنے کا طریقہ قرآن میں ہے نا نہیں وہ نہیں ہے دفن کرنے کا غسل غسل ہے قرآن میں میت کو اب یہاں جا کے دیتی سٹی گم اسی لیے جو منقرین حدیث ہے ان سے علما کہتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی مرے گا کفن دفن یہ وہ سارا قرآن میں ہے کیا قرآن میں نہیں ہے کیا کفن کا طریقہ غسل کیسے دیا جائے اور کیسا طریقہ کہاں دفن کیا جائے قرآن میں نہیں ہے اس کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے حدیث من کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے اجمالا قرآن میں کہتا ہے سب کچھ اللہ نے کیا کہتے واقعی السلام نماز قائم کرو اور اللہ نے کہا کلاسی اللہ اور رسول اللہ نے کہا لقد کا نا لقم فی رسول اللہ اس وقت نماز قائم کرو کیسے قائم کرو اللہ کی مانو رسول کی مانو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ختم جاؤ رسول کے پاس دیکھو نماز کیسی پڑھنا چاہیے تابع کر دیا رسول کے حکم نماز کا دے دیا اور جنرل انسٹرکشنز دے دی, دی, دی, دی, دی, دی ڈیٹیل نہیں لہذا قرآن میں اجمالی ہے شارٹ میں ہے اس کا ڈیٹیل کدھر ہے رسول کے پاس جب قرآن سب دینا تھا تو رسول کی ضرورت کیا تھی پھر ڈائریکٹ گھر پہ بھیج دیتا ہے کاپی رسول کو کیوں بھیجا تاکہ قرآن میں جو بات ہے اجمالی طور پر اس کو تفصیل سے کون بتائے گا رسول اسی لیے کیا کہا لن اہل سن ہمارا لقب کیا ہے اہل سنبھال کہ ہم قرآن کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں سن جب قرآن بھیجنے کے لیے اللہ نے رسول کو چنا تو قرآن سمجھنے کے لیے ہم رسول کو نہیں چنیں گے یعنی اللہ نے ڈائریکٹ قرآن بھیجا نہیں اللہ نے رسول کے ذریعے قرآن کو بھیجا اور رسول نے کیا کیا یہ لو میں جا رہا ہوں رسول نے اس کو سمجھایا اس پہ عمل کر کے بتایا لہذا جب اللہ نے رسول کو چنا قرآن کی تفہیم اور عملی نمونے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول نے جو سمجھایا اس کو لے اور جیسے کر کے بتلایا اس کو اپنے لیے نمونہ مانے لہذا اس دور میں جو بہت سارے لوگ قرآن کی تفصیل اور اختلاع کی دین کی باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ دیکھیے قرآن میں ایک اٹریکشن ہے کوئی بھی آدمی غیر مسلم بھی اگر ہے وہ کیا بولے گا پہلے پہلے میرے کو کیا چاہیے تمہارے اللہ کی کتاب چاہیے قرآن تو قرآن کا اپنا ایک اٹریکشن اس کا اپنا ایک پاور ہے لہذا ایسے لوگ جو گمراہ ہیں جن کو اپنا فلسفہ دین میں انجیکٹ کرنا ہے وہ قرآن سے شروع کریں گے حدیث کو چھوڑ کے یاد رکھے اس کو قرآن میں اپنا فلسفہ ڈالنے کا راستہ کھلا ہوا ہے اس کی اس کو پکڑا کہاں سے جاتا ہے جب نبی کی حدیث سامنے آتی ہے یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے لہذا اہل سنت کے عالم سے جڑنا آدمی کے لیے سعادت ہے امام اللہ لکھائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنت میں اس کو ذکر کیا ہے ابن سیر رحسلان مزید کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لم یکون یس ارون علی اسلام پہلے زمانے میں لوگ حدیث کی صنعت پوچھا نہیں کرتے تھے صنعت کیا ہوتی ہے امام مالک نے سالم سے سنا سالم نے عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک نے ناپے سے سنا نہ پہ نے عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو لوگ آتے ہیں بیچ میں صرف اس طرح سے صنعت ہوتی ہے کہ یہ بات نبی کے تمہارے پاس آئے کہاں سے امام مالک سے پوچھا جائے تو کیا کہیں گے میں نے نا پے سے سنا نہ کس سے سنا انہوں نے عبداللہ اب عمر سے سنا عبداللہ عبی عمر نے کسے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب معتبر ہے کیا ہاں تمہارے والد سے بھی زیادہ معتبر ہے بہت اچھی بات ہے ان کی بات معتبر ہے معتبر جب کسی بات کو نقل کرے تو وہ بات بھی کیا ہے معتبر کیوں اللہ نے کیا فرمایا ان جافا با انبی نو اگر کوئی فاطق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی اچھی سے تحقیق کر لو اگر وہ بات معتبر ہوتی تو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں مطلب فاطق کی خبر معتبر نہیں اور اگر پاسک نہ ہو تو معتبر تو معتبر کی خبر بھی معتبر ہے خبر معتبر ہے اس کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا لانے والا معتبر ہے کہ نہیں معتبر کا مطلب اوتینٹک ریلایبل ہے ریلابل آدمی بات بولے تو بعد بھی کیا ہے ریلابل ہے مسٹیک اس سے ہو سکتی ہے چانسیز اس کی کم ہے پہلا رہمان یہ ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے نہیں تو چھٹی جھوٹا آدمی بھی صحیح بات بول سکتا ہے لیکن پھر ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنے لگیں گے ایک بار اس نے صحیح بولا تھا عید کے دن لہذا اس کی بات مانا نہیں فلاں سے غلطی ہوئی تھی لہذا اس کی کوئی بات مانا نہیں چاہیے یہ بھی غلط ہے معتبر آدمی غلطی کر سکتا ہے اور غیر معتبر آدمی صحیح بات بول سکتا ہے لیکن اصول یہ ہے کہ بات معتبر ہی لی جائے گی چاہے کبھی کبھار وہ غلطی کر جائے ہاں اگر اکثر غلطی کرنے لگا پھر نہیں لیں گے ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرتا اب نہیں بیٹھیں گے اس کی گاڑی میں ایک آدھا ہر ایک ڈرائیور کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو گاڑی چلانے سے منع کریں گے نہیں اس کی گاڑی میں بیٹھیں گی نہیں نہیں کون ڈرائیور ہے جس کا کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرتا آپ جاؤ میں آ رہا ہوں دوسری گاڑی کہتے ہیں لم یا کون یا تلون پہلے لوگ جب کسی سے حدیث سنتے تو اس سے سند نہیں پوچھتے تھے پلم وقاتل فتنا لیکن جب فتنہ واقع ہوا گمراہیاں اور باطل گرو فرقے نکلنے لگے اور جب فتنہ واقع ہو گیا دین میں کنفیوژن پیدا ہو گیا لوگوں نے اپنے اپنے افسانے اور فلسفے بیان کرنے شروع کر دیے پلم کالو سن مولنا رجالک ہو پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا ابن سیرین سے پہلے لوگ کون ہیں ان سے بڑے ہیں یہ تینتیس ڈگری میں تو پیدا ہوئے تینتیس تیس ڈگری تک تو خلافت راشدہ تھی یعنی ایک دم شروع کے دور کے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہلے لوگ نہیں پوچھتے تھے لیکن جب کتنا واقع ہوا تو لوگوں نے کیا کہا سلف نے صحابہ نے تابعی نے کیا کہا سمولنا رجال کو یہ جو بات تم بتا رہے ہو تم سے کس نے بتائی ذرا بتاؤ تم کو جس نے بتایا اس کا نام بتاؤ سمولنا رجال کو ہم دیکھیں گے بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ہم ان کی حدیث لیں گے یوں گرو أَهْلِ الْبِدَعِ اور بداتی لوگوں کو دیکھا جائے گا فلا حَدِيثُهُمْ اور ان کی حدیث ہم نہیں لیں گے ان کی بات ہم نہیں لیں گے اس سے کیا معلوم پڑا تمہارے بیان کرنے والے کون ہیں بتاؤ اگر بیان کرنے والے اہل سنت میں سے معتبر ہوں گے لیں گے اہل بداف میں سے ہوں گے لیں گے حدیس ان کی حدیث ہم ان کی بات ہم نہیں لیں گے یہ حدیث کے بارے میں بھی ہے اور ان کی باتوں کے بارے میں بھی ہے جب ان سے جب وہ نبی کی بات بیان کر رہے وہ نہیں لیں گے ان کی بات کیوں لیں گے سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم انہوں نے نبی کی بات بیان کی ہم نہیں لیں گے ہو سکتا ہے ملاٹ کر کے دے کیونکہ محتبر آدمی نہیں ہے یہ بداغ پہ چلنے والا سند بیان کرنے کے لائق ہے کیا نہیں لیں گے اس کی بات فلاق حدیث ہوں. ان کی حدیث ہم نہیں لیں گے آپ سوچئے کہ علم ہم اہل بدات سے لیں گے نہیں یہ کون بیان کر رہا ہے ابن سیرین اپنی بات اپنے سے پہلوں کی بات بیان کر رہے ہیں ہاسل کرام یہ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو بیان کیا ہے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کیا ہم دیکھیں گے اگر وہ اہل بداس نکلے جس کا تو نے نام لیا ایسا ایسا ہے ہے, کون بتایا پلا ابن فلاں وہ, وہ داخ میں سے ہم اس کی بات نہیں لیں گے فلاں خدو خدیفوں اس کی بات ہم نہیں لیں گے معلوم یہ ہوا کہ ان لینے میں افراد کو پہلے دیکھا جاتا ہے بات کو بعد میں بتانے والے کو پہلے دیکھیں گے بتائی بات کو بعد میں اگر وہی معتبر نہیں اس کی بات نہیں لیں یہ میرا طریقہ ہے یا آپ کا ہے یہ طلب کا طریقہ ہے اب کیا بولیں گے ان کو بہت تعصب والے ہیں تعصب والے اگر ہیں تو سنت کے لیے تعصب کرنا فرض ہے تعصب کیا ہے سنت کے حساب سے رہے گا تو لیں گے نہیں تو نہیں لیں گے یہ کیا ہے یہ ضروری یہ ضروری ہے کہ اگر سنت کے مطابق ہے تو ہی لیں گے ہاں رزال کا تعصب غلط ہے ہمارے قبیلے والے کی حدیث ہوگی تو لیں گے نہیں تو نہیں لیں گے غلط ہے بھائی تیرا قبیلہ کون ہمارے باپ دادا سے آیا ہوگا تو لیں گے نہیں تو نہیں لیں گے یہ تعصب غلط ہے باپ دادا کوئی پیمانہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی سنت کے لیے تعصب کرے سنت کے حساب سے ہوگا تو لیں گے نہیں تو نہیں لیں گے تو یہ تعصب تو فارمل ہے تو ایسا کرنا کہ فلاں کی بنیاد پر لینا چھوڑنا فلاں کی بنیاد پر دوستی دشمنی اصول اگر وہ صحیح ہے اللہ کے دوستی اللہ کے دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سنت کی بنیاد پر بات قبول اور رد یہ تو ضروری ہے یہ تو پیمانہ ہے جو پیمانہ نہیں ہے اس کی بنیاد پر تعصب حرک ہے سمجھ میں آئی بات لہذا یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر اہل سنت سے بات ملے گی تو لیں گے اور اہل بداج سے ہوگی تو نہیں لیں گے اسی لیے اہل سنت یہاں لیبل کے طور پر نہیں ہے یاد رکھیں بولے اہل سنت میں تو سب آتے نا تو یہ اہل بدا دوسری جمع دے گا اہل بدات کو بھی دیکھیں گے یہاں بطور وقت ہے بطور طریقہ ہیں سنت والے بدات والے ہیں جو سنت والے ہیں ان کی بات کو لیں گے اور جو بدات والے ہیں ان کی بات کو ہم نہیں لیں گے تو یہ بطور وقت ہے بطور اسم نہیں ہے یاد رکھیں اس کو ٹھیک ہے اور وقت کے ساتھ اسم بھی جمع ہو سکتا ہے لیکن خالی اسم اور وقت نہ ہو تو اس کی بات لے سکتے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو میں پھر سے سمجھاتا ہوں اہل سنت نام بھی ہیں اور وہ سنت پر بھی ہیں تو پھر تو ڈبل اچھا ہے کہ بھائی ہم اہل سنت ہیں اور اس کی زندگی بھی سنت کے مطابق ہے عقیدہ احکام عبادات اخلاق سب سنت کے مطابق تو یہ تو نور ان اہلانور لیکن خالی لکھا ہوا ہے پٹی یہاں بھی لگا ہے اہل سنت لیکن سنت سے اتنا دور کہ اتنا دور کہ دیکھے تو دکھتا نہیں ایسا دکھیے تو نہیں دکھتا تو یہ سنت اہل سنت نام رکھیے سنت والا ہوا نہیں کیونکہ سنت کی وجہ سے اہل سنت نام ہوگا جب سنت ہی نہیں تو اہل سنت رہا نہیں رہا تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا ہے وہ بتا رہے بس اور بتا رہے اسم بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ اسم نہ ہو لیکن اصل صرف اس میں مقصود کیا ہے صفت وہ سنت والا ہونا چاہیے اس سے علم لیں گے نہیں تو نہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں ابو امیمہ اب تھوڑا ہم حدیثوں کی طرف آتے ہیں کہ ان کی یہ جو اصول لیے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں ابو امیمہ الجمحی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمین اثرات سیاتی سلاۃ کی نشانیوں میں سے تین نشانیاں ہیں قیامت کی تین نشانیاں ہیں ان نمین اثرات ساطل قیامت کی نشانیوں میں سے تین چیزیں ہیں نمبر ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے اصاگر چھوٹے کی چھوٹے کیا ہے آگے طرح صبر کیجیے علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قال نعیم نعیم ابتحماد کہتے ہیں جہاں تک کو یاد ہے قیل البن المبارک من ال ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا من العقر یہ چھوٹے کون ہیں قال تال الدین یقول یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے سے بولتے ہیں دین میں کیا کرتے ہیں اپنی رائے سے بولتے ہیں پم صغیر صغیر لیکن جو چھوٹا ہو جو بڑے سے نقل کرے یا یران القبیر جس سے بڑا روایت کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان عمر میں کم ہو لیکن اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہو ایک بوڑھا آدمی اس سے علم حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں کیا وہ یہ بولے گا حدیث میں آیا ہے چھوٹے سے علم حاصل کرنا غلط ہے تو جتنے بوڑھے اضراب ہیں وہ جوان عالم سے علم نہیں لیں گے ایسا ہے نہیں چھوٹا کون ہے عمر کے اعتبار سے نہیں عمر کے اعتبار سے نہیں اگر کم عمر ہے لیکن گہرا علم اس کے پاس ہے جیسے عبد اللہ میں عباس مثال کے طور پر عمر میں کم تھے لیکن علم ان کے پاس تھا عمر اپنے خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑوں کی مجلس میں ان کو برا کے بٹھاتے اور ان سے پوچھتے بتاؤ ادا جانسر اللہ کا مطلب کیا ہے تو وہ علم میں زیادہ ہیں عمر میں کم ہے اصل چیز یہاں کیا ہے علم عمر نہیں عمر کم ہو سکتی ہے علم زیادہ اگر ہے تو عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اگر عمر بہت ہے علم بالکل نہیں ہے تو بزرگ ہو گئے ہو اور ان سے علم حاصل کیا جائے نہیں احترام کیا جائے گا عمر کی وجہ سے لیکن اس کو اپنا معلم نہیں بنائیں گے اور یہاں پر کیا ہے اللہ یقول چھوٹے کون ہیں جو دین میں اپنی عقل سے اپنی رائے سے بات کرتے ہیں ان سے علم حاصل نہ کیا جائے اور اگر کرنے لگے لوگ تو یہ قیامت کی علامات اب تم جو قیامت آنے والی ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے دین لینا شروع کر دیا جو جی میں آئے بولتے ہیں اپنے فلسفے گھڑ گھڑ کے دنیا کے علم کو دین میں گسینڑ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے فلسفہ لوگوں میں بیان کرتا ہے میری عقل میں ایسا آتا ہے کہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے میری عقل کے حساب سے ایسا ایسا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے یہ مطلب نہیں جو چودہ سال سے علماء سمجھتے آ رہے ہیں اصل مطلب یہ لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو کسی نے غور ہی نہیں کیا اس میں بات تو یہ تھی عربی کا قاعدہ یہ ہے اس لیے یہ نکلتا ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی علماء تھے وہی ایک کفری چلتے رہے وہ مطلب نہیں ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے میں نے بہت غور کرنے کے بعد ایک نئی بات نکالی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ماشاء اللہ سب سے خطرناک آدمی یہ ہے نہ صرف یہ کہ یہ نئی چیز لایا پچھلوں کو بھی غلط ثابت کر دیا ایسے لوگوں سے دور بچنا چاہیے اور کیا کہا یہ قیامت کی علامات کیوں ایسے لوگوں سے علم لیا جائے جو اپنی رائے دین میں داخل کر کے اپنی رائے کی بنیاد سے کچھ بھی بولتے ہیں علم کن سے لینا چاہیے جو پہلے سے نقل ہوتا ہے یا قرآن و سنت کا سلف کا علم اس کو نقل کریں اس کی بنیاد پر فیصلے کریں یہ ہونا چاہیے سمجھ میں آئی بات تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے نقل کیا یہ کیا ہے حدیث حسن ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں منسا کہتے ہیں ابن مبارک کا کال ہے یہاں کیا کہا ابن مبارک نے جو اپنی رائے سے دین میں کچھ کہتے ہیں ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں مبارک اس کی مزید تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں الصاگر من اہل بدای یہ جو اصاگر ہیں جو حدیث میں جن کا تذکرہ آیا ہے یہ بداتیوں میں سے ہیں بداتی سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے اور براج کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اصل کیا ہے براج کی مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے کیا برا ہے قرآن خانی کرنے میں کیا برا ہے قبر پر اذان دینے میں اذان ہی تو ہے کیا برا ہے کلا چیز کرنے میں تو بدات کی اصل یہ ہوتی ہے کہ انسان منقول کی بجائے معقول کے ہو جاتا ہے بداعت شروع کہاں سے ہوتی ہے جب آدمی اپنی رائے سے کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اس کو دین بنا دیتا ہے بارہ نبی اول کو سارے مسلمان جمع کے جلوس نکالے کیا برا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا پاور شو اگر ہوتا ہے اگر ہم لوگ پندرہ शाबान کو جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں مزید میں کیا عبادت ہی تو کر رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں اچھا ہی تو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے تو جب اپنی رائے سے کسی چیز کو آدمی اچھا قرار دیتا ہے یہیں سے بیدار کی شروعات ہوتی ہے اس لیے پچھلی روایت میں اتنے مبارک کا جو کال ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہے اور یہاں اپنے نتیجے کے اعتبار سے کہ رائے سے کہنے والے کون ہیں یہی بعد میں جا کے بداتی بن جاتے ہیں بداعت گھڑتے ہیں اور بداعت والے ہو جاتے ہیں مبتد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں الفاظ رو مین اہل یعنی قیامت کے قریب لوگ اہل بداعت سے علم لینے لگیں گے اہل رائے سے علم لینے لگیں گے یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا لہذا اہل رائے سے اہل بداعت سے علم نہیں لیا جاتا ہے سے لیا جاتا ہے جو کون ہو پچھلے روایت میں آپ سن چکے کون ہے وہ اہل سنت صرف نام کے نہیں کو یا جائے گا اہل سنت نام واقف اعتقاد جماء میں امام اللہ لکھائی نے اس کو نقل کیا ہے اور آگے بڑھتے ہیں عبد اللہ مسود رضی اللہ تن فرماتے ہیں بھی دخل آئے گا سمجھنے کی کوشش کریں گے تم یقیناً خیر کے ساتھ جیتے رہو گے ماد مل علم فی کی جب علم تمہارے بڑوں میں رہے گا جب علم تمہارے بڑوں سے آئے گا بڑوں میں رہے گا فاقل علم ہو فیس غاریک لیکن جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا صف پہ صفا فیر چھوٹے بڑوں کو بے وقوف بتانے لگیں گے یہ بہت امپورٹنٹ اس دور میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کم عمری علم کے ساتھ اگر ہو تو بہت اچھا لیکن کم عمری کیا ہوتی ہے جوانی کی عمر ابا کو صحیح نہیں سمجھتا مجھ کو صحیح سمجھتا ہے انہوں نے پوری زندگی خراب کرے اپنی میرا آج بھی سنیں گے تو بچ جائیں گے جوانی کی عمر میں ایک تو یہ کہ رائے اہل و رائے اہل بدان دوسرا یہ کہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ کمزور عمر ہوتی ہے اس میں انسان کی رائے اس کا تجربہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے علم کی عملی تطبیق اس کے پاس نہیں ہوتی ہے تاریخ کا گہرا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے دنیا کا تجربہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن جب ایک انسان ایک عمر جی لیتا ہے تو اس کو سماج کا بھی علم ہوتا ہے اور دین کا علم اس کے ساتھ جب جمع ہو جاتا ہے تو یہ بہت قیمتی انسان بن جاتا ہے آپ دیکھیں اس لیے عموماً اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے لیکن عموماً اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو پختہ عمر کے بعد نبوت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی چالیس سال کے بعد وہ نبی یعنی میں تمہارے درمیان ایک عمر جی چکا ہوں آیا میں بھول رہا ہوں کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر جی چکا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبیوں کو اللہ قوم میں رکھتا ہے اور نبی ان کے درمیان معتبر ثابت ہوتے ہیں اور نبیوں کی عمر پختہ ہوتی ہے سماج کا فہم اور علم ان کو پختگی کے ساتھ ملتا ہے انسانوں کو بھی وہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ ان کو نبود دیتا ہے اور لوگوں کی رہبری کرتے ہیں عموماً اللہ کا یہ فائدہ ہے کبھی کبھی اللہ بچپن میں بھی یا یکیا خب کتاب بخوتی ہے تو کبھی اللہ ایسا بھی کرتا بچپن میں دیتا ہے یہ سارے یا اسی طرح سے دوسرے لیکن عام قاعدہ اللہ کا یہ ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں رہے گا لیکن جب یہ علم چھوٹوں میں آ جائے گا اور واٹس ایپ پہ جنگ شروع ہو جائے گی آج دیکھیے آج کیا حال ہے بڑے بڑے علماء ہیں بتاتے نہیں ایسا نہیں ایسا, ایسا ہونا چاہیے لیکن نوجوانوں کو آپ دیکھیے اور یہ واقعی اس کو آپ دیکھیں گے واقع. آج کے دور کے حساب سے ٹوٹل فٹ جس کو کہتے ہیں آپ ایک بڑے عالم کا آپ اس کے سامنے نوجوان کے سامنے بتائیں اس کی رائے بن گئی ایسا ہونا چاہیے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس نے اپنی تحقیق سے کوئی چیز سمجھ لی یہاں سے ایک آیاس وہاں سے ایک حدیث دونوں کو فٹ کیا ارے ہوشنی ہوگئی ایک دم تو اس کو سمجھ میں آ گیا اب اس کے بعد اس سے کہا جائے بھائی یہ اتنے بڑے بڑے علما ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے ارے ان کو کیا سمجھتا سب کہا سغیر الکبیر سف صفح... پہا ان کو کیا سمجھتا ہے نادان ہے بے وقف ہے تو چھوٹا کیا کرے گا بڑوں کو بے وقف ثابت کرے گا کیوں اس لیے کہ اس کے پاس علم کی باتیں علم نہیں آیا فرق ہے علم کی باتیں اس کے پاس پہنچ گئی کیا کیا اس نے پیسے بہت ملے جاب اچھا لگا اس کو اور بڑا پیکج ملا اس کو اس نے پہلے دیکھا کیا کرنا چاہیے بخاری خریدیں گے سب سے زبردست کتاب کیا ہے بخاری لایا بخاری کتنے والی ٹین ولیوم لاگ ایک دم گھر کے گوڈاؤن میں اس کو رکھ دیا اب پڑھنا شروع کیا یہ حدیث پڑھ رہا وہ حدیث پڑھ رہا اور حدیثوں سے مطلب بھی تو لینا پڑتا نا اس نے مطلب کیا لیا پیر کو ایک مطلب سمجھ میں آیا وہ لے لیا جمعہ کو دوسری حدیث کا دوسرا مطلب سمجھ میں آیا وہ لے لیا اور جو سمجھ میں آتا گیا اس نے اپنا ذہن بنا لیا اس کے بھی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے نبی کی بات ہے نبی سب کے لیے تھے میرے لیے بھی تھے پڑھا اس نے نہ عربی اس کو آتی نہ اس کی دوسری روایتیں اس کو معلوم ہیں نہ اس کی واقعی تشریح کیا ہے اس کو معلوم پڑھنا شروع کیا اس نے مطلب لینا شروع کر دیا زاہر بات ہے ایک انسان اگر کوئی مطلب لے گا صحیح بھی نکل سکتا ہے غلط بھی مطلب لے سکتا ہے وہ اب اس نے غلط مطلب لے لی اب اس کے بعد جب اس کو بتایا جائے نہیں نہیں ایسا مطلب نہیں ہے اس کا جیسے قرآن کی یاد پڑھ لی کلو ریبا ربا مت کھاؤ کئی کئی گنا کر کے مطلب کئی کئی گنا منع ہے सिंपल इंटरेस्ट नहीं है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और मैंने सुना उन लोगों से इस तरह कई गुना करके गुना पे कई कई गुना करके रिबामत खाओ कुरान में तो अल्लाह ने इसे मना किया है भाई तो वो क्या है इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट उस पे इंटरेस्ट ऐसा है खाली सिंपल इंटरेस्ट अगर होता है तो मना नहीं क्योंकि इसमें क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट अब उसने क्या किया अपने तौर पर उसको आयत को समझने की कोशिश ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جب ایک آدمی معلم کے بغیر علما کی رہبری کے بغیر صحیح علما کی رہبری کے بغیر علم حاصل کرتا ہے ایسا آدمی خود بھی گمرہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے کہتے جب ایسا ہوگا کہ چھوٹوں میں علم آ جائے گا کم سمجھ لوگوں میں علم آ جائے گا جو اپنی سمجھ سے علم کو حاصل کریں اور اسی کو سمجھیں علما سے رجوع نہ کریں علماء سے علم کو نہ سیکھیں اپنے سے بڑوں سے علم کو نہ سیکھیں بلکہ اپنے حساب سے کچھ بھی مطلب لینا شروع کریں تو کیا ہوگا سب کا سوئی القبیر چھوٹے لوگ اپنے بڑے علم والوں کو علماء کو بڑے بڑے علماء کو بے وقوف کرار دینے لگیں گے اور اپنے ہی فلسفے کو صحیح بتانا شروع کریں گے اور آج آپ دیکھیے خاص طور سے میں اس پس منظر میں بھی اس کو کہوں گا چاہے وہ کسی معاملات میں ہو یا کئی اور معاملات میں ہوں خاص طور سے آج جو عالم میں دنیا میں سیاسی بحران جو پیدا ہوا ہے پولیٹیکل کرائسس جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر کسی سے کہا جائے بھائی یہ جو داعش ہے بڑے بڑے علماء اس کو غلط بولتے ہیں اب اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے علماء بولتے تو کیا غلط ہو جاتے کیا تو ٹھیک ہے صحیح ہے تو تو کیا حساب سے صحیح بول رہا تو ملا ان کو کسی کو معتبر بولنا غیر معتبر ہے وہ کس نے کہا عجیب بات یہ کہ داعش کے بارے میں تو بجاتی علماء بھی جو ہیں اس کو گمراہ بول رہے ہیں دنیا کے سارے علماء مختلف طبقات کے علماء اس کو گمراہ بولتے ہیں لیکن ایسا ذہن اگر رکھا ہے کسی کا اس کو آپ بات کیجئے کیا بولے گا علماء نے میڈیا میں دیکھا ہوگا بولے ہوں گے اچھا مطلب علما تجھ سے بھی زیادہ نہ سمجھ گئے وہی ہو گیا نا مطلب تجھ کو معلوم ہے میڈیا کی بیچ پہ نہیں بولنا چاہیے علما کو یہ معلوم نہیں ہے وہ بیٹھے رہتے دن بھر ٹی وی کے سامنے اور تو بخاری پڑھتا پڑھاتا ہے تفصیل پڑھتا پڑھاتا ہے اور وہ تو کیا ان کے پاس وہ واٹس ایپ پہ ہی رہتے ہیں ان کے پاس بی بی سی ہے ان کے پاس یہ چیزیں اور بغیر احتیاط کہ کسی کو میڈیا کے حساب سے بول اصول وہ کیسا بولے جو اصول تو کو معلوم ہے ان کو نہیں معلوم معلومر ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا تو خود کرے گی ایسا بے حیائی کا کام کرے گی کہا نہیں کہا نبی کی بیوی کرے گی حضرت عائشہ پہ جب الزام لگایا منافقین نے تو حضرت تمر نے اپنی بیوی سے کہا تیرا کیا بولنا ہے تو خود کر سکتی کیا ایسا آلائی. کہا نہیں میں کیسا کروں گی ایسا نہیں کروں گی کہ جب تو نہیں کر سکتی ہے تو اس سے بہتر عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ لکھا جب تو نہیں کر سکتی ایسا غلط کام تو نبی کی بیوی رہ کے وہ کیسا کریں گے آدمی سوچے تو کر سکتا کہ ایسا نہیں تو احتیاط کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے ججمنٹ لیتا ہے حالانکہ پچاس غلطیاں تو کرتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بے احتیاط ہیں کچھ تو بھروسہ رکھ دنیا میں معروف علما تو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب ایک لی آدمی کے ذہن پر مسلط ہو جاتی ہے پھر وہ سب کے سب اس کو بتائیں نہیں بھائی تیرے لائق نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے نہیں سنتا نہیں اس کی کتنی بھی غلطیاں بتاو آپ ارے وہ اس کا ایسا بھی کیس ہے تو نہیں میرا دل مانتا ہے کہ وہ صحیح ہے بھروسے کے لائق ہے اس کے بارے میں اگر تفصیل تم جھوٹ بولتے ہیں تم جھوٹ تم کو کچھ تو تمہارا اپنا کچھ معاملہ اس کے ساتھ کرنے کا رشتہ بھیجنے کا معاملہ دکھتا ہے تمہارا میں اگر رشتہ نہ رکھوں تم کو بھیجنا ہوگا کچھ تو رشتہ آدمی جب کسی سے دیکھیں اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ کسی سے محبت ہونے سے پہلے تحقیق کر لو یاد رکھو میری بات آپ بہت اچھے سے میں بیوی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں وہاں <laughs> کیوں جا رہے آپ? کسی سے محبت ہونے سے پہلے تحقیق کر لو اگر دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی تحقیق کا دروازہ بن پھر اس کے خلاف کوئی بولے گا آپ کو آپ اس کی بات مانو گے نہیں کیوں اس لیے کہ انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کے خلاف تنقید سننے کو تیار ہوتا نہیں اور جو تنقید کرتا ہے اس کی محبت دل سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کہ بعض نوجوان انٹرنیٹ پہ جاتے فلاں فقی ابن فقی ابن فقی اس کی بات سنتے ہیں فول فول جو بولتا ہے اب ان کو انٹرٹینمنٹ مل جاتا ہے اور اس کی بات بات مزے میں آتی علماء کی پیکی بیکی ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہے اس کی بات کہی تھی ایک دم یہاں سے وہاں چلتے چلتے بولتا ایک دم اور ایک دم پروفیسر کے حساب بولتا انگلش میں بھی بولتا ارے علما اردو کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ کیسا بولتا انگلش میں اور اس کے حساب سے بولتا ایسا بولتا زمانے کے حساب سے بولتا ہے بہت زبردست ہے قرآن کی تفسیر اس نے کیا علماء نے کیا اتنی زبردست انگلش میں تفسیر کیا اس نے علماء اردو میں بھی نہیں کیا امام بخاری نے کیے کچھ بھی کام کیے امام بخاری امام بابو حلیف نے کی تفسیر نہیں شاہ بھائی مالک احمد ادنی ہمبل ایک بھی کام کے نہیں ہے نا تیرے ابا نے کیے نہیں ان کو بھی چھوڑ دیا اور بھی کچھ کام کے نہیں اس نے تفسیر کیا اس نے صحیح تفسیر کیا یا غلط تفسیر کیا یا خالی تفسیر کیا تو چل جائے گا آپریشن کیا اس نے صحیح کیا غلط کیا معلوم نہیں کیا لیکن کوئی آ نہیں تھا ڈاکٹر اصل ڈاکٹر ٹائم پہ نہیں آ رہا تھا اس نے بنا ایک کام کرو نہیں آ رہے ڈاکٹر چھوڑو میں پیسے بھی نہیں لیتا آؤ لے کے گیا پیٹ پیٹ سب صحیح کیا خالی یہاں دکھتا پہلے تو پورا پیٹ دکتا تھا صرف ادھر ڈگتا معلوم نہیں دیکھنا پڑے گا کیا کریں <laughs> گے خالی کر دینا کام اصل ہے یہ صحیح کرنا چاہیے ہم کو جواب معلوم نہ ہو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ہم کو جواب معلوم ہو جائے لیکن وہ جواب غلط ہو مثال کے طور پر آپ रुके کہیں جا کے یہ رستے پہ جانا کہ یہاں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو تو آپ بولے ایک کام کرتے ہیں جب تک کہ کوئی صحیح آدمی اپنے کو نہیں بتاتا ذرا یہاں رک جاتے ہیں تھوڑا رک لیں گے بولے نہیں رکنا زندگی کا اصول نہیں ہے کسی سے بھی پوچھ لو چلے یا ٹھیک ہے وہ آدمی آیا سر پوچھا میرے حساب سے ادھر جاؤ تو لوگ بتایا اس آپ لوگ نکل گئے آگے گئے बाद में जाके मालूम पड़ा कि ये जो जगह है यहां से कोई नहीं जाता है और जो जाता है तो क्या आता है गाड़ी की कांच पे पहले अंडा आके लगता है और वाइपर क्या होता है पूरा अंडा फूटने के बाद में पूरा ग्लास के ऊपर समझो इसको और वाकई है एग्जाम पूरा ग्लास के ऊपर वाइपर से क्या हो जाता है पूरा ग्लास गायब अब सामने कोई दिखता नहीं गाड़ी रोक लेते जब गाड़ी रोक लेते اور گاڑی سے اتر کے اس کو ہاتھ سے پوچھنے کی کوشش کرتے معلوم پڑتا یہاں بندوق ہے نکال جو بھی جیب میں ہے بیگ میں جو بھی ہے نکال اور خوب دھلائی اور مر بھی سکتا یہ اگر زیادہ پروٹیسٹ کیا اس نے تو پروٹیسٹر سیدھا قبر میں ہے کئی علاقوں میں ایسا ہے اس نے کیا خبر نہیں اس کے پاس بتا رہا نہیں آدمی کیوں غلط بتائے گا اچھی بات ہے ٹھیک ہے جا ان کا ہی آدمی تھا وہ بھی تھا میں نہیں تو اور کون ہوگا یہاں آنے کے لیے میں وہاں رہنا چاہیے یہاں آئے گا کون اگر میں وہاں نہیں رہتا تو تیسے آتا یہاں پہ بیٹا کیا ہوگا بتائیے انسان رکا رہے یہ بہتر ہے غلط جانے سے صحیح آدمی سے پوچھے اور اپنا سفر کرے غلط آدمی سے پوچھ کے اگر سفر کرے گا اصل مقصد سفر کرنا ہے یا منزل پہ پہنچنا ہے گاڑی چلاتے رہے میں اصل مقصد ہے نہیں منزل پہ پہنچنا مقصد ہے لہذا منزل پہ وہی پہنچتا ہے جس کو صحیح رہبر ملتا ہے اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ رہبری کریں اس لیے کہتے ہیں ان نکملند سزا ربیخیر مادہ مل علم فی کی کو بڑے تمہارے بڑوں میں جب علم ہوگا تم خیر کے ساتھ رہو گے لیکن جب تمہارا علم چھوٹوں سے آنا شروع ہو جائے گا اور تم بڑوں کو چھوڑ دے ہاں دیکھیے موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے ارے علما کو کیا معلوم علماء کو ماڈرن زمانے کے مسائل نہیں معلوم ایک تو انگلش ان کو آتا نہیں تو ان کو دنیا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں سائنس ان کو معلوم نہیں ہے قرآن حیض کا علم ہے ان کے پاس ٹھیک ہے وہ بس ان سے اس کیا سیکھنے گا تارت نماز طلاق نکاح جنازہ مر گئے دفن کرے وہاں تک سیکھنے کا بس یہ جو ماڈرن نالج ہے فلا گورنمنٹ کیسی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اور یہ معاملات وہ معاملات پولیٹیکل معاملات علماء کدھر رہتے ہیں مسجد میں گھر میں یہاں سے رہتے ان کو کیا معلوم ہے ان کے پاس تو ٹی وی بھی نہیں ہے ان کو دنیا کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو ہم لوگ ہیں نا تہار وہاں سے سیکھ, ہے نا. شروع میں وہاں سے سیکھنے کا جب نماز وغیرہ آ گئی تیرا عقیدہ صحیح ہو گیا تہارا نماز یہ وہ سب روزے روزے سیکھ لیا نا اب آگے کا نالج دینے کے پاس ہمارے پاس آنا ہے تم کون ہم پروفیسر ہم جینٹل ہم دنیا کے بارے میں تم کو بتائیں گے کہ ارب سعودی عرب نے کیسا حملہ کیا یمن پہ کیا تو صحیح کیا کہ نہیں کیا پھر عراق کیسا ہوا پھر اس کا ریوولوشن کیسا آیا ہم یہ سارے ریولیوشن والے ہیں ہم اس کو بتائیں گے کہ صحیح کیا غلط کیا ہم قرآن کی وہ تفصیل بتائیں گے جو علماء نہیں بتاتے چھپاتے ہم وہ آدی سے تیرے سامنے رکھیں گے جو علماء بیان میں نہیں بتاتے یاد کی, کی اس کی اس کی آئے تفسیر یہ وہ ہم سب بتائیں گے تو کو ہم نہیں کریں گے لیکن کو گرم کریں گے ہم تو گلی کے گلی کے گنڈوں کو بھی صحیح نہیں کر سکتے لیکن ہم تو اس کو بتائیں گے دنیا میں ریولیوشن کیسے آ سکتا ہے ارے لیکن علماء منع کرتے ہیں اس چیز سے علماء کو کیا سمجھتا ہے صحیح بات تو یہ نا دیکھ سب ڈالر والے علماء یہ ہے یہ اسکالر نہیں ہے یہ علما ڈالر ہے ان کی بات نہیں سننا چاہیے ہے ٹیکنیکلی یہ ہے آپ کے وہ عزم نہیں کرے گا اس لیے اس کو نہیں بتا رہے لیکن تیرے دل میں ان کی محبت اس سے ہم زیادہ نہیں بول رہے ورنہ دیکھا جائے نا ایک بھی عالم صحیح نہیں دنیا میں ہم ایک جان دینے کو تیار ہے علماء کو بول باہر نکلتے پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں وہ تو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے وہ جہاد کیا کریں گے ان کو جی آپ پہ بولنے لگا ممبر پہ نہیں بولیں گے सब ہے سب ڈر تو ہے اور دکات کا کھا کھا کے سب غلط ہو جاتے ہیں نظر سے پلتے سب غلط طریقے سے کھاتے وہاں پہ بگڑ جاتے کیا بولیں گے وہ دین کی بات صحیح نہیں بولیں گے ہم لوگ خود کماتے ہم لوگ خود کماتے اپنا کھاتے اپنا بولتے ہم ایسے نہیں ہے ہم بولنا کی ضرورت ہے قرآن ہے نا اللہ نے علماء کو بھیجا کہ قرآن بھیجا قرآن حدیث علماء کی ضرورت کیا ہے تو تیرا پڑھ ہمارا سن اور کام پہ لگ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوان تو نوجوان ہی ہے نوجوان میں تلبن ہوتا ہے وہ کب رنگ بدلے گا گرگٹ کی سب سمجھ میں نہیں آتا ہے آج ایسا ہے کل ایسا پرسوں ایسا کیوں اس لیے کہ اس کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی ہے اس کو کوئی چمکانے والا مل جائے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے یہ مسئلہ ہے اسی شروع میں ہم نے پڑھا نوجوان کے لیے سہی عالم مل جانا بہت ضروری ہے نہیں تو گیا کام ہے ابھی نوجوان پیچھے چل جاتا اس کے اور وہ کیا کرتے ہیں علماء سے کاٹ کے اپنی تفصیل اپنی تشریح اپنے فتوئے سارا اس کو سنانا شروع کرتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے دیکھیے علماء علم والے وہ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اسی کی دلیل ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی نقصانات مسلمانوں کے ہوئے جن قدر اقدام اٹھانے کی وجہ سے وہ نقصانات ہوئے سلفی علماء نے خاص طور سے ان سے پہلے ہی بتا دیا تھا سب سے پہلا پتوا داعش کے خلاف سلفی علماء کا ہے اس سے معلوم پڑتا ہے کتنے ہائٹ ٹیک ہمارے علماء سب سے پہلے یہاں پین بی سے بولنا شروع کیے تھے علماء غلط صحیح نہیں انڈیا سے تو ہمارے بال سلمان نبی وغیرہ نے تو امیر المنی بھی بول دیے تھے بعد میں معلوم پڑا وہ تو ڈینجر ہے بعد نے کہا پہلے معلوم نہیں تھا اس کو یہاں سے سلمان نبی نے امیر مبارک مبارکبادی کا خط بھی بھیجا تھا داعش کے ابو بکر بغدادی کو معلوم ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے سر میں کا مطلب نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے انڈیا کے سلمان ندوی نے میں نام لے کے بہت کم بولتا ہوں لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بولنا چاہیے جو چپ نہیں بیٹھتے ہیں ابو بکر بغدادی کو لیٹر لکھا تھا باقاعدہ لیٹر اس کا انٹرنیٹ پہ ہے اور اس نے امیر اس کو کہہ کے خطاب کیا ہے بعد میں جب معلوم پڑا کہ یہ تو بلا ہے اور اس سے برات ہی میں بھلا ہے سب جا کے کہا نہیں مل کے نواز ایک بڑا ہونے والا بعد میں اور ہمارے علماء نے پہلی کہا تھا شیخ عبداللہ اللہ عبد المفین البار نے کیا کہا تھا ان کے سامنے کہا گیا کہ فلاں آدمی نے فلاں ابو بکر بغدادی سے بیعت کیے انہوں نے کہا ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے بہت پہلے بولے تھے آ ساری دنیا بول بہت پہلے ایک مثال ہے ایک مثال ہے ایسی کئی مثال لہذا جب علم چھوٹوں سے آنا شروع ہو جائے گا یعنی دیکھیں ایک تو وہ چھوٹا ہے جو بڑے سے کنیکٹڈ ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے اگر چھوٹا بڑے سے کنیکٹڈ ہے تو کوئی پرابلم نہیں کیوں اس لیے کہ چھوٹے برتن میں بڑے برتن سے پانی آتا رہے گا اور ملتا رہے گا لیکن چھوٹا برتن ہے بڑے برتن سے کنیکٹڈ نہیں ہے ایک وقت آئے گا پانی ختم ہو جائے گا پھر یہ اپنی طرف سے سپلائی شروع کر دے گا کیونکہ مین سپلائی سے آ رہا ہے اس کے پاس نہیں اب لوگ آئیں گے وزو کے لیے نیچے تو اوپر سے پانی اپنی طرف سے ڈالنا شروع کرے گا اپنے برتن میں وہاں سے نقصان شروع ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کم علم ہو لوگوں میں شہرت پا جائے اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے اپنا جو اسٹیٹس آج بن چکا ہے اب میں ہوں تو نہیں لائق لیکن لوگوں کو لوگ इतने नालायक है کہ مجھ کو لائق سمجھتے لوگ ہی لائق نہیں ہے وہ مجھ کو لائق سمجھتے ہیں اگر وہ لائق ہوتے تو مجھ کو لائق نہیں سمجھتے سمجھنے والی بات اگر وہ آپ بھی لائق ہوتے تو وہ جانتے کہ لائق نہیں لیکن اب وہ سمجھ رہے ہیں تو مجھ کو اب مینٹین کرنا چاہیے اپنا اسٹیٹس پھر وہ اپنی طرف سے ہر سوال کا جواب دینے لگتا ہے اور یہاں وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس لیے ایسا چھوٹا کم عمر بھی ہو مثلا کوئی عالم ہے ابھی پارے ہو کے نکلا اگر وہ بڑے علماء کے ماتحت ہے تب تو ٹھیک ہے نہیں ہے دور اس کا دل ٹوٹتا ٹوٹنے دو آپ کا دین ٹوٹے گا صحیح بات نہیں ہے آپ دور رہے بال بولتے وہ بھی تو صحیح بات بولتا ہے ٹھیک ہے وہ صحیح بات ایک بولے گا دس بات غلط بولے گا آپ کیا کرو گے دس بات صحیح بولتا ہے ایک بات ایسی غلط بول دے کہ آپ کا عقیدہ بگڑ جائے آپ کا دین خراب ہو جائے آپ کی زندگی برباد ہو جائے وہ ایک غلط بات کتنی بھاری پڑے گی آپ اور علماء ایسی باتوں میں زیادہ دھیان دیتے ہیں جس میں زندگی برباد ہو سکتی پہلے بتاتے نہیں لہذا علماء سے اگر کوئی جڑا ہوا نہیں ہے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے فیدہ قانفی صحمۃ القبیر چھوٹے بڑوں کو بےوقوف بتلانے لگے ہیں جب بھی کوئی آدمی نوجوان خصوصاً یا جینٹل جو بھی ہیں اگر وہ بولے علماء کو نہیں سمجھتا یہیں سے آپ سمجھیں کہ اس کو نہیں سمجھتا اور آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کو نہیں سمجھتا جو اس کے پیچھے چل رہے آپ اسے اگر آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ چلیں جو یہ بولے علماء کو نہیں سمجھتا جو آدمی دو باتیں کہیں اس سے دور بھاگے ایسا دور بھاگے جیسے ایڈس کے پیشنٹ سے لوگ بھاگتے ہیں کینسر کے پیشنٹ سے لوگ بھاگتے ہیں وہ آدمی جو علما کو کہے علما کو نہیں سمجھتا یا یہ کہے کہ علما بکے ہوئے ہیں اس آدمی سے دور بھاگنا چاہیے ایک عالم بکا ہوا ہو ایک عالم کو نہیں سمجھتا ہو یہ پاسبل ہے دس کے بارے میں پاسبل ہے سب سب یہ بھی کہنا غلط ہے بعض وہ کہتے ہیں جتنے معتبر علما ہے سب جیل میں ہیں تو گیا گنا ایک کا نام بتا کون ہے اس اور ان کو کس نے بڑے عالم نے قرار دیا کہ یہ معتبر ہے کون بولا کچھ بعض لوگ اس طرح کی باتیں نوجوانوں میں عام کرتے ہیں کہ جتنے واقعی عالم ہیں نا ابن تیمیہ کے لیول کے وہ سب جیل میں ہیں اور باقی جتنے کیا ہیں جو بکے ہوئے ہیں وہ باہر ہیں جھوٹ بات بولتا ہے جھوٹ بات بولتا ہے لوگوں کو دھوکہ لیتا ہے ان کے نام گنا کے بتا نہیں کوئی نام نہیں ان کے ایسے لوگ نے جن کو خود علماء گمراہ کرار دیے ظاہر بات ہے ایسی لوگ ہوں گے وہ لوگ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کون کرے گا بتا اس لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح ماخذ سے علم کو لے یہ نقطہ اگر نہیں سمجھا یاد رکھیے یہ اپنے ہاتھوں اپنا گلاٹنے کی طرح ہے بربادی یہیں سے آتی ہے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا ہے. ابن عبد البر فرماتے ہیں بَعْدُ أَهْلِ الْعِلْمِ ان نما یورابی ولا علم عِندَهُ جو چھوٹا جس کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے تو وہ کون ہے ایسا آدمی ہے جس سے پتوا پوچھا جائے اور اس کے پاس علم نہ ہو وہ ان القبیر اور بڑا جو کہا گیا ہے بڑا وہ عالم ہے علم والا ہے چاہے کسی بھی عمر کا ہو وہ قلو الصویر و انکان شیخن <شَيخًا> علما نے کہا کہ جاہل آدمی چھوٹا ہے چاہے کسی بھی عمر میں ہو بڑا کیوں نہ ہو وہ کبیر اور علم والا بڑا ہے چاہے وہ نوجوان کیوں نہ ہو سمجھ میں آئی بات تو عمر اصل نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر اصل یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس علم نہ ہو اور وہ علم کی گدی پر بیٹھ جائیں اور لوگ اس سے پوچھنے لگیں اور اپنی عقل سے جوابات دینا شروع کریں ابن ابھر نے اس کو بیان کیا ہے آخری ایک دو باتیں کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بات آخری کہ دس میں مزید باتیں دیکھیں گے مسلم ابن آسار کہتے ہیں لا تو صاحب ابدات اپنا کان بداتی کو مت دے اپنا کان مطلب کیا ہے یعنی تو بداتی کی بات سننے کے لیے اپنا کان اس کی طرف مت کر یعنی بداتی کی بات مت سن لا تمكن صاحب من سمعك. فيصب فيها ما لا تقدر ان تخرجه من قلبك وہ تیرے کان میں ایسی بات ڈال دے گا کہ وہ جا کے تیرے دل میں بیٹھ جائے گی اور اپنے دل سے اس کا نکالنا تیرے بس میں نہیں ہوگا برتن کان برتن ہے آدمی کان سے بات کہاں جاتی ہے دل میں کان آپ بند کر سکتے ہیں لیکن کان میں سے بات دل میں چلی گئی نکالنا مشکل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بجا کی کو ایسی بات بتائے جو کان کے راستے سے ہو کے تیرے دل میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر تو اس کو نکالنے کی لاکھ کوشش کرے لیکن تو نکال نہ پائے ایسا ہو سکتا ہے اس لیے بداتی کو اپنا کان کبھی کا منتے ہیں کان کو بچا دل کو بچانا ہے تو اور اکثر ہوتا ہے ایسا کہ بعض بداتی ان کی باتیں بڑی لانے والی ہوتی ہیں اٹریکٹو ہوتی ہیں بولنے کا ان کے پاس کوٹ کر کے آتے بولنے کا ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے من البیان سے حدیث میں ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں جادو کا اثر کرتے ہیں کیا بولتا آدمی صحیح بولتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر غلط بولتا ہے تو آپ بتائیے اس کی بات آپ سن کے اس کا اثر اس کے بولنے کا ہوگا اور غلط بھی بول رہا ہے تو آپ اس کی بات ماننے والے بن جاؤ گے اور آپ کے دل میں جب اس کا آپ اس کے جب فین بن جاؤ گے تو پھر گھومنا شروع کرو گے کرن بند بھی ہو گیا تھا آدمی ایک کسی کا فین بن گیا اب آپ بولو اس کے بارے میں وہ معتبر نہیں ہے اس سے بچو ذرا آل فل بکتا ہے کچھ چیزیں غلط بولی ہیں اس نے اے علماء جلتے اس سے لوگ بولتے ہیں یہ میں اپنے دل سے بنا بنا کے نہیں بول رہا سارا ایکسپیرینس ہے ہمارا اے جلتے ان کو فیم بہت ملانا ان کے فین فالو دیکھو فیس بک پہ کتنے ہیں اور تمہارے ہیلپ پانچ چار تین تو وہ فیمس ہے نا تو تمہارا کوئی سنتا نہیں نا اس کے لیے اس کو تم برا بولتے ہو تو بعض اوقات علماء جب کسی سے منع کرتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ آپ جلتے اس سے آپ کی کوئی سنتا نہیں اس کی سنتا نہیں اس لیے آپ جلتے اس لیے اس سے روکنے کے لیے آپ کرتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کسی عالم کو چیز جلنے کی کیا ضرورت ہے جاہل سے جلیں وہ عالم ہے بھائی وہ اس کے سسام میں بٹھائیں گے جملہ نہیں بول پائے گا صحیح نہیں اسے لیکن شہرت ملنا دنیا میں دیکھیں شہرت اور لیاقت دو چیزیں ہیں ایک ہے شہرت اور دوسری ہے لیاقت لیاقت لائق سے بنا ہوا ہے شہرت مشہور مشہور اور لائق کیا یہ ضروری کہ ایک آدمی مشہور اور لائق بھی ہو ضروری نہیں ہے آپ کو اتنے نام بتاؤں گا آپ پریشان ہو جائیں گے کتنے بابا ہیں مشہور ہیں نا دنیا میں لائق ہیں کیا تو اپنا علاج نہیں کر پائے آگ چھوٹی ہوئی ہے اسی میں ہوئی ہے کتنے لوگ ہیں تو لائق بھی ہونا چاہیے صرف مشہور ہو کے چلتا نہیں ایک آدھی بعض जाता مشہور ہو جاتا ہے لیکن جب واقعی کوئی وہ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب معلوم بڑھتا ہے کہ تو لائق ہے نہیں تو مشہور ہی خالی ہم تو برہمی ہے چار پانچ باتیں سیکھ کے رکھا تھا اس میں وہی بولتا تھا ہمیشہ ہم سمجھتے بہت زبردست تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہے تو, تو لیاقت ایک الگ چیز ہے شہرت ایک الگ چیز ہے اور عوام چونکہ سمجھدار نہیں ہوتی ہے تو بعض چیزوں کی بنیاد پر جو لائق نہیں ہوتا ہے اس کو مشہور کرتا کون بتاؤ پہلے کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے ایک وہ دیکھیے شہرت جو ہے دو طرف سے آتی ہے اب چونکہ بات لمبی ہو جائے گی جی بس بہت ہو گیا ہے شہرت دو طرف سے آتی ہے ایک لائق لوگوں کی طرف سے جیسے ایک آدمی اولما کی وجہ سے مشہور ہو جائے اولما بولے بہت, اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور وہ مشہور ہو گیا ایک آدمی وہ ہے جو اولما میں مشہور ہو اور ایک آدمی وہ ہے جو عوام میں مشہور ہو عوام کا اپنا پیمانہ ہے بہت زبردست تو عوام کسی کو بھی مشہور کر دیتی کیا وہ اولما میں بھی لائق مانا جاتا ہے یا نہیں اگر وہ علماء میں لائق نہیں مانا جاتا ہے تو عوام کی مقبولیت اور شہرت جوتی میں کوئی قیمت اس کی نہیں ہے یاد رکھیے اس کو ایک آدمی اگر علماء میں لائق نہیں مانا جاتا ہے لیکن عوام میں اس کی بہت شہرت ہے عوام کا فیصلہ کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے ویسے ہی جیسے علماء کا فتوا اور عوام کا فتوا کیا کریں گے آپ اور اتنی سارے عوام مل کے بولے نا حلال تو حلال ہو جاتا یا علماء بولے تو حلال ہوتا آپ سمجھیں کہ ایک فتویٰ علماء کا اور عوام بھی لکھ کے لے کے جائے ہم نے سب سے فائن لیے بستی کے لوگوں سے کہ یہ چیز حلال ہے تو کیا ان کے سب کے اتفاق سے وہ حلال ہو جاتا ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے ان کے اتفاق کی تو عوام کی شہرت کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے ہاں علماء میں ایک انسان مقبول ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ لائق ہے کیوں اس لیے کہ لائق ہونے کا ججمنٹ علماء دے سکتے ہیں قاضی کون بنے گا پبلک یا پھر وہ جس کے پاس قرآن سنت کا علم ہے تو یاد رکھیں کہ مقبولیت کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے عوام میں ہاں اگر کوئی آدمی علماء میں اس کی مقبولیت ہو تو وہ لائق ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں ساری دنیا بھر کے لوگ اس کو مانتے ٹھیک ہے ان علماء کے نام بتاؤ جو اس کو مانتے ہیں وہاں علماء تو نہیں ہے کوئی بھی تو وہ لائق ہے اس کی دلیل کیا ہے تو, تو اس کو علی بات نہیں معلوم دین کا اس کی بات صحیح ہے غلط ہے کیسے معلوم پڑا وہ لائق ہے کیسے معلوم پڑا اس کو وہ تو شعر بھی پڑھ کے سنا دے تو تو قرآن کی آیت سمجھتا اتنا سلیقہ تیرے پاس نہیں ہے عربی گانا گانے لگے اگر وہ قرآن کے انداز میں تو, تو اس کے اوپر اللہ ابھر کر دے گا فور. کب آمین بولنا اس کو معلوم نہیں ہے امام صاحب بولتے ہیں اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں تو پیچھے سے بولتا آمین ایسا ہی ہو پبلک کو آمین بولنا معلوم نہیں آج سوچئے یہ پبلک بتائے گی کون لائق ہے امام صاحب اگر دعائیں کرتے ہیں ایسی ایسی موقع پر آپ یہ آمین کہہ دیتا ہے جہاں آمین نہیں بولنا چاہیے تو آمین کا مطلب ہوتا ہے الہ ایسا ہی کر ایسا ہی ہونا چاہیے آمین کا ہی مطلب ہوتا ہے اے اللہ ایسا کر اب یہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں اے اللہ ہم پاپی ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے آمین کسی <laughs> <laughs> بھی ہفتے بھی آمین بولتا ہے یہ آدمی فیصلہ کرے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے کس کی پسند دیکھی جائے گی نہیں ہاں ان کی پسند دیکھی جائے گی ان کا فیصلہ دیکھا جائے گا جو تقوی والے ہیں جو قرآن سنت کا گہرا علم بختے ہیں ان کا فیصلہ کسی کے بارے میں مانا جائے گا جیسے کوئی یہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہ سارے علما اس راوی کو سہی بولتے ہیں لیکن مجھ کو یہ راوی صحیح لگتا ہے کیوں اس کا نام محمد ہے علما بولتے کزاب لیکن جس کا نام محمد ہے وہ کزاب کیسے ہو سکتا ہے ہے صحیح مجھ کو بہت پسند ہے یہ آدمی بہت پسند ہے کیوں بہت گورے رنگ کا ہے ارب دکھتا ہے ایک دم ہے یہ آدمی فلا خاندان کا ہے یہ آدمی انگلش بولتا ہے یہ آدمی آپ کے پاس پیمانہ ہے اس کی بات صحیح غلط دیکھنے کے لیے کسی کو صحیح غلط بتانے کے لیے پیمانا کیا ہے قرآن وہی وہ آپ کے پاس نہیں تو آپ کیسا فیصلہ کرو گے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرو گے نہیں جیسے یہ چیز جیسے کوئی آدمی کہے کہ میرا دل بولتا ہے صحیح ہے آپ کا دل کوئی چیز ہے نہیں آپ کے دل کی بنیاد پر نہیں ہوگا اس لیے یاد رکھیں کہ کسی کی شہرت سے دھوکہ نہ کھائیں آج دنیا میں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو مشہور نہیں ہے عوام میں ہیں لیکن علماء میں واقعی مصدر مانے جاتے ہیں کتنے علماء کے نام بتایا جا وہ وقت میں اس کے لیے اگلے درخت میں ہم دیکھیں گے اتنے سارے علماء آپ نے نام بھی آپ, مثال کے طور پر ایک نام میں نے پیش کیا آپ بولیں گے امام اللالکائی کون پہچان بھی پسند نہیں آ رہا لالکائی کیا نام ہے لیکن ان کے بارے میں آپ پوچھیں کسی سے بتائے گا کتنے بڑے عالم ہیں ان کی مشہور کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سن والماں مشہور ترین کتابوں میں ابن بتا بولے کیا نام ہے یہ بتا آپ کو پسند نہیں آئے گا لیکن ان کی کتاب مشہور یا عقیدے کے اندر ہے ال العجر کیا ہے آجرری لیکن مشہور عالموں میں سے ہے آپ نے نام سنے نہیں تو آپ نے نہیں سنے اس کا مطلب معتبر نہیں ہے علماء سے پوچھئے بعض لوگوں ہم نے تو کبھی نہیں سنا امام عالم کا ہاں تو آپ کی جہالت کی دلیل بھی ہے آپ کے نہ سننے سے وہ غیر مرتبہ ہو جائے گا علماء کو پوچھ وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ کو تو امام بخاری کا نام بھی معلوم نہیں تو آپ کہاں باقی لوگوں کی بات کرو گے امام بخاری کا نام کیا پوچھیں نہیں معلوم ان کا نام محمد ابن اسماعیل ہے بخاری بخارا کی طرف سے نسبت ہے ان کی ارمام مسلم کا نام سوچے گا جیسے بخاری علاقے کرتا ہوں مسلم بھی ہوگا مسلم خب ال کا نام ہے مسلم ابل اجاد مسلم نام ہے تو ایسا ہم کو کیا معلوم ہے بھائی ہم کو نہیں معلوم اس لیے یاد رکھیں کہ اہل بدا سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے معتبر سے علم لیا جائے گا ان مزید اس بارے میں کچھ باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے